ہندولہ سمات الاعتدال وهم مفاتيح رحمتهم ومصابيح الغرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم محمد رسول الله الذين آمنوا وعملوا نورهم يصعب بين ايدي وَالَّذِينَ مَعَدُونَ كَشِدَّاهُ أَلَى الْكُفَّارِ وَطَمَعُ بَيْمَهُمْ طَارَهُمْ وَرُفْتَعَهُمْ فِيكَدَا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِهُ سِي فِي وُجُودِهُمْ مِنْ أَسَلْسُّونِ ذَلِكَ مَسَدُهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَسَدُهُمْ فِي إِلِّينِ صلى الله عليه محمد محمد تاج کے بھائی اج میں محرم میں رہنما مثلا حضرت علیہ السلام کا سکینہ جب ساحل سے ہم کنار ہوا تو یہی ایمان محرم تھا جب جب تبینا علیہ السلام کو کنارہ ملا اور یہی مبارک مہینہ تھا جب یہی وجہ تین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشور کا روزہ رکھا کرتے تھے مدینہ طیبہ اجرت کے بعد روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت کو اللہ نے فرمائی کی بھیڑ ہوا تھا تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے صحابہ سے کرنا آئندہ سال میں زندہ رہا اور مجھے مغلق میری تو میں دس کے ساتھ نوی تعلیم بھی ملاؤں گا تاکہ یہود سے موافقت نہ ہو میں دو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ہوا حضرت حضرت اسماعیل تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں غم اور اندوخ کا تصور نہیں ہے یہ اسلامی ڈکشنری کے الفاظ ہی نہیں ہے کہ کئی سدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم کسی کا سوگ منائے اور زندہ اور جادی تو شہید کا سوگ نہیں منایا جاتا کہ شہید تو قابل فخر ہوا کرتا ہے اس کو تو اللہ کے قرب کے مناظر مل گئے ہوتے ہیں یوں تو اگر ہم شہداء کی یادیں منانے میں تو سال کے تین سو پینسٹھ دن کم پڑ جائیں گے شہداء زیادہ اسی ماہ مکرم کے یکم تاریخ کو بدت حویقت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد کا شہادت اور اسی ماہ کی تاریخ کو رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیا لیکن شریعت اسلامی میں اس پر نہ ہونے اور ماتم و گریا کرنے کا کوئی تصور نہیں امت مسلم چودہ سو سالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پوری امت نے متفقہ طور پر کبھی کسی شہید پر نہ ماتم کیا ہے نہ گریا جاری کی تو ہم کیوں کہ ان شہدا پر بات کریں گے اور اس میں پہلا نمبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو پہلی بات ان کے حوالے سے ہوگی مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے باقی جتنے صحابہ ہیں وہ مرید رسول ہیں اور یہ مراد رسول ہیں فرق پر ذرا غور فرمائیے گا باقی تقریباً سوا لاکھ صحابہ یا ڈیڑھ لاکھ صحابہ کم اویسی جتنے بھی وہ سب کے سب مرید رسول ہیں اور سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول اسلام کی تاریخ میں تین دعائیں بڑی اہمیت کی حامل ایک خلید اللہ کی دعا ہے سیدنا ابراہیم اللہ رحیم کے نام علیہ السلام کہ تعمیر بیت اللہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا بنا وب آج کی محفوظ دا یہ گھر تو ہم نے تعلیم کر دیا تیرا لیکن اس میں جو پیغمبر آخری آپ کا آئے اس کو ہماری اولاد میں مبوس کروائی ربنا بنا وب آج کی تعلیم دے گا اور لوگوں کا ترقیہ ضبط کرے گا تو اس کو ہماری اولادی یہ دعوی عزت نے قبول فرمائی کہ بنی اس مارج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب فرمایا اور ایک دعا سیدنا کلیم اللہ کی ہے علیہ السلام کہ وہ فرعونی استبداد سے ٹکرانے کے لیے جب انہیں منصب نبوت اور دعوت ملتا ہے تو وہ اللہ کے حضور کے سے کرتے کر ربھی سدری ویلوی وزیر میری زبان کی گروہ کو بھی کھول ہے میرے سینے کو بھی ستا کر ہے اور اس دعوت و فکر کے سفر میں میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ رکھیے ان کو میرا وزیر و بشیر بنا دیتی تو آپ غور فرمائیے ان دعاؤں میں مانگنے والا کسی انسان کو مان رہا ہے سیدنا اللہ علی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں سیدنا اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھائی مانگ رہے ہیں ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نے مکہ کے جوڑوں سے سم جب مسلمانوں پر بہت بڑے تو انہوں نے اللہ کے حضور اختاق دی کہ رحمال یا اسلام کی سولت و شوقت کے لیے عمر ابن خطاب کو بھیج دیجیے یا عمر ابن حشام کو بھیج دیجیے عمر ابن حشام کو بھیج دیجیے یا عمر ابن خطاب کو بھیج دیجیے دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت ادا فرما دیجیے تو اللہ حضر عزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا کروا لی اور وہ مراد رسول بن کر آئے اور جب وہ مراد پیلمبر بن کر آئے تو پھر صحیح مرتبہ مکہ کے ذریعے سایہ مسلمانوں نے با نماز ادا کی اور ایسے مراد رسول بن کر آئے کہ پھر ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ, اللہ عزت نے اس کی تاریخ اور حمایت فرمائی <تصفح> <تصفح> یہ ہے کہ ہم کی ہما میں کہا سکتے ہیں وہ اناچ ایک جس کے نقط پر قرآن نے محر سب کی تصدیق اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں بیٹھنے والا ان کا غلام اور ان کا دوست اور ان کا خلیفہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش زمین پر بیٹھ کر اگر کوئی رائے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت عرشے بری سے اس کی تعریف اور حمایت فرماتے فاروق آزم رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علام کیا میرا دل یہ کہتا ہے کہ ازواج رسول اور دیگر محن جتنی بھی خواتین ہیں مسلمان وہ واپس نہ واپا آئے جائیں کہیں اگر آنا جانا ہو تو پردہ کر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن تو ہمارا بھی یہی چاہتا ہے تو فرمایا <تصفح> کہ نہیں حکم اللہ کا جب آئے گا تو اعلان ہوگا کیونکہ اسلام کے قانون فرش پر نہیں بنا کرتے ہیں اسلام کے قانون عرش کے سے اترتے ہیں نام جہاد اسمبلیوں میں اسلام کے بل پاس نہیں ہوتے اسلام کے بل آسمانوں سے اترا کرتے ہیں تو جب فاروق اعظم نے یہ رائے دی تو اللہ رب العزت نے قرآن کا یا النبی نمبر کل کہہ دیجیے کا اپنی بیٹیوں سے وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے وہ نثاقی اور موبنین کی عورتوں کہ آج کے بعد جب یہ گھروں سے نکلا کریں تو چہرے کو چادروں سے ڈانس لیا کریں پکڑا کر لیا کریں یہاں ایک نقطے کی بات اور سمجھ بن ٹکا نہیں کہا بنا ٹک کہا میرے ایک دوست ہیں وہ انہوں نے مجھ سے سوال دیا کہ آپ بناط رسول کا نام کیوں لیتے ہیں صبح جمع تو اس وقت میں نے انہیں جواب نہیں دیا تھا آپ وہ موجود نہیں ہے شاید نظر نہیں آ رہے تھے بات یہ ہے کہ قرآن اس بات پر ناطق ہے کہ وہ بنا کے آپ کی بیٹیاں اور ایک گروہ اور ٹولہ اس بات پر مصر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی تو اب اگر ہم ایک فاطمہ مرظہرا کا نام لیں اور باقی تین بیٹیاں سیدہ زینب اور لو سیا اور کرتے ہیں تو یہ وفا نہیں ہوگی اور یہ بناتے رسول اگر کسی دن حشر کے میدان میں ہوئی کہ اب یار تو میرا ہمارا انکار کرتے مگر اپنوں نے بھی نام نہیں لیا تو پھر ہم کیا کریں تو اس لیے ہم خود جمعہ میں چاروں بیٹیوں کا نام دیتے ہیں کہ تاکہ ان کی فکر کی کو تقریب نہ ملے جو ان کا انکار کرتے ہیں وجود کا تو بناط رسول چار ہیں اس لیے نے فرمایا وَبَنَا تِك اپنی بیٹیوں سے تھی عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِي <بِهن> کہ آج کے بعد جب گھروں سے نکلا کریں تو چادر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں اسی طرح سیدنا منا فاروق آزم رضی اللہ ترا فیص اللہ کے دوران رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں مقام ابراہیم پر پہنچوں تو میں ایک دو دور نصر پڑھ لیا کروں کہ یہ ان پر شخصیات کی نشانی ہے تو میں بھی یہاں سجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے مگر حکم رکھ بھی نہیں ہے تو فوری طور پر وہی آئی فرمایا بتخو بن مقامی ابراہیم میرے پیغمبر آج کے بعد جو بھی حاجی یا معتمر محتمر کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنائے اور یہاں پر دو گانا نسل پر بدتخو بن مقامی ابراہیم مسلح یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی تعریم میں رب عمار کا حکم آ رہا ہے اور تمام غلبات میں غزہ بدر سے لے کر تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے حضرت خالو کے آزم رضی اللہ تعالی تو غزل بدر میں جب ستر مشرقین جنگی فیملی بن کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان جنگی قیدیوں کے بارے میں ہم کیا حکمت عملی اختیار کریں تو سیدنا ان کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ ان قیدیوں سے کچھ تاوان یا جرمانہ وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ انہوں نے چونکہ مسلمانوں کو بڑا ستایا ہے اور آج یہ ہمارے ہاتھ آئے پھر اس میں ہم سب کے رشتہ دار بھی ہیں خود رزبۂ بدل میں حضرت فاروق آدموں اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہاتھ آشی بن حشام جو ان کے ماموں تھے سگے وہ حضرت فاروق حضر کے ہاتھ میں خود وہاں قتل ہوئے نظب اور اس مرحلے پر بدر کے بعد جب کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے تو بھی رائے یہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول کیونکہ اتنے ہمارے رشتہ دار موجود ہیں تو جو میرا عزیز ہو وہ میرے حوالے کیا جائے جو ابو بکر کا عظیم ہو وہ اس کے حوالے کر دیں جو علی کا رشتہ دار ہو وہ اس کے حوالے کر دیں جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کر دے اور اس کی گردن اڑا دی جائے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا عجیرن کر دیا تو یہ اس قابل ہیں کہ روئے زمین پر ان کا خون بہا دیا جائے بڑی سخت رائے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ علیہ کے رائے پر اور مشورے پر فیصلہ ثابت کروایا ان جنگی قیدیوں سے کچھ تاوان وصول کر کے انہیں چھوڑ دیا رہا کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، للنبی، اَن حتى کہ کو چاہیے تھا کہ جب ان کے ہاتھ مشرقین آئے تھے تو ان کی زمین سے ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دیتے یہ بھی فاروق اعظم کی بات کی تارید اللہ رب العزت فرما رہے تین, تین آئے تھے ایک موقع پر ایک کلما گو صاحب یعنی منافق کلمہ گو منافق اور ایک یہودی کا کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جھگڑا چلا تو یہودی نے کہا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیغمبر بھی ہیں اور بڑے عادل اور بڑے شریف النفس انسان ہیں تو فیصلہ ان سے کراتے تو وہ کلمہ گور صاحب کو اپنے کلوے کے اوپر بڑا ناس تھا چل پڑے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت انہوں نے تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد جب دیکھا کہ شواہد و بینات جو ہیں وہ یہودی کے پاس مضبوط ہیں اور کلمہ گور صاحب کے پاس صرف کلمہ ہی ہے باقی کوئی ثبوت نہیں ہے تو انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا جب وہاں سے نکلے تو منافق کو چین نہ آیا اور بے میں کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے ابو بکر کے پاس چل گئی جب وہاں پہنچے دونوں نے اپنا موقف پیش کیا یہودی نے ساتھ میں بتا دیا کہ ہم بارگاہ رسالت سے اس طرح کا فیصلہ کروا کر آ رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے آقا کا فیصلہ ہے وہی میرا کل محول صاحب کے پیٹ میں مزید بل پڑ گئے چین نہ آیا اور خیال دل میں آیا کہ فاروق اعظم کے اشندا کفار کی بڑی زندہ مثال ہیں تو وہ شاید میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے تو کہا چلو فاروق اعظم کے پاس چل گئے اپنا نظارہ ان کے سامنے رکھا تو یہودی نے بتایا کہ جی اس سے فیصل ہم آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی فیصلہ کروا چکے ہیں اور ابو بکر صدیق نے بھی اس کی توفیق فرما دی اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے کلمہ کو فاروق اللہ کرنا ہاں یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا پڑے گھر تشریف لے گئے اور نندی تلوار مہرات ہوئے تشریف لائے بغیر کسی بات کیے ہوئے وہ کلما گو صاحب کی گردن واضی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے وہ اس قابل نہیں کہ وہ زمین پر جی سکے تو باقی کلما گوڑے نے شور اٹھا دیا اس کا تو قصاص ہونا چاہیے دیکھیں نا جی ایک یہودی کے مقابلے میں کل مو کی گردن اڑا دی تو اس کا تو قصاص ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی حیرت کو جوش آیا فرمایا اے محمد اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ذات کی قسم فلاح و تیرا رب اپنی قسم کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہے لا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ کلمہ وہ ہونا ایو ایسی بات ہے یہ اس قابل تھا جیسے فاروق آزم نے کیا یہ اس قابل تھا کہ اس کی گردن لا دی جاتی ہے یہ چوتھی توفیق ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت فاروق آزم کی ہو رہی ہے اور ایک موقع پر جب رقیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی قریب الموت ہوا تو خیال آیا کہ اب تو جہنگم پکی لیکن یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ کوئی بھی وار کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بڑے موقع پرست ہوتے تو اس کا غمان اور خیال یہ تھا کہ کیونکہ جہنم تو میری واجب ہے تو یہ جہنم صرف ایک سورت سے بدل سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا چادر مجھے گفن کے لیے مل جائے اور اللہ کے رسول میرا جنازہ پڑھا دیں اور میرے لیے دعائیں مقصد فرما دیں تو میری جان بخشی ہو سکتی تو اس نے اپنے بیٹے کو جو صحیح مسلمان اور مومن وسیعت کر کے بھیجا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے اپنی چادر کفت کے لیے عنایت فرما دیں اور میرے جنازے کے لیے شفقت فرما دیں اور تشریف لے آئے تو میری جنم جنت سے بدل جائے گی <enoughemploise> بیٹا آئے باغ رس حالت میں بات کی وصیت سنائی وہ تو بڑے شفیق تھے آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق اور مہربان اور ان کی کہاں ایسی چاہت کہ کوئی انسان جو ہے وہ جہنگ چلا جائے وہ تو ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور رشک بار ہوئے لوگوں نے کہا آتا یہ تو یہودی ہے سر ہاں بس اس لیے میری آنکھیں برس رہی ہیں کہ یہ بغیر کنوا پڑھے چلا گیا اس کی پوری زندگی خراب ہو گئے. نہ ختم ہونے والی ہو شفقت اپنا کرتا مبارک بھی عطا فرما دیا کفر کے لیے اور جنابے میں آنے کا وعدہ بھی فرما لیا جب جنابے میں کشیف لے جانے لگے سید اللہ فاروق کے حاضر سامنے اکھڑے کہ اللہ کے رسوم کے منافع میں حد کر دی ہے آپ کی یہاں تک کہ ام مومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس نے کیچڑ اچھالا اور اس نے آپ کی پیاری اور آپ کی افت کو اس نے رلایا ہے تو پھر بھی آپ اس کی جنازہ اور اس کو اپنا آتا جب آپ ایسا کریں گے تو عائشہ کی جلد کیا دوارا کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ بھائی آدم ہم وعدہ کر چکے ہیں اور ہم جائیں گے جنادے پر سامنے سے ہل کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا کا پڑھا بھی دیا یہاں دو باتیں سامنے آئیں ایک یہ کہ اسلام دشمن شخصیت کوئی بھی ہو اس کو چاہے آپ غلافِ کعبہ میں لپیٹ لیں یا ہوتا رسول کی کسی چادر اور قالین میں اس کو لپیٹ کر کمر میں رکھ دے اس کی جہنم جنت سے نہیں بدلے کیونکہ کردار اور نظریہ جو ہے یہ معیار ہے شخصیت معیار نہیں ہے جب گرفتار ہوئے تھے دتیانوس کے ہاتھوں تو دتیانوس نے ان کے پروگرام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے سموساج کرنے کے لیے ان کے عزیزوں اور رشتہ دار بڑے بڑے اجادروں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور جب اصحاب صاحب گرفتار ہو کر پابند انجیر اور ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکھڑے ہوئے آئے اور دتیالوس نے ان کو تلیل دی کہ یہ جو تم ایک خدا کا نام لیتے ہو اس سے پھر جاؤ یہ جو خدا ہم نے سجا رکھے ہیں اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر آؤ دیکھو یہ تمہارے کون کے سربردہ لوگ ہیں تمہارے عزیز و رشتہ دار ہیں ان کی بات مان کر تو, تو اچھا دو تہنے میں فرما دیا تھا کہ ہا اولا قومنا منا اب نہیں آلیہ یہ ہمارے آن والے نہیں ہیں یہ خونی رشتہ دار تو ہو سکتے ہیں لیکن عقیدے کی رشتہ داری ہماری یہ ہے انفکے تم آؤ یہ تو چند لوگ ہی مان ہیں بس یہ ہم رشتہ دار باقی یہ حضرات ہمارے خونی رشتہ دار کو ہو سکتے ہیں عقیدے کے رشتہ دار نہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کا عقیدہ پگلا ہوا ہو اس کو چاہے بیت اللہ کے غلاف میں کفنا دیا جائے یا چاہے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت اس کے لیے دعائے بخش رکھ کرے اس کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ فاروق آزم کے اس مشورے کے بعد اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ لا لات اللہ قبری ولا تو سلی مات ہومات ان میں سے کوئی مر جائے لا سلی من مات تحدا ولا تک اللہ قبری تو نہ ان کے لیے جماع جنازہ پڑھنے کی اجازت اور نہ ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مقصد کی اجازت یہ پانچویں توصیق ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو اللہ رب العزت علیہ ہیں اور چھٹی توصیق بھی اسی منافق کے ریشہ دبانیوں سے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر انگشت برداری ہوئی تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک رائے آئی کہ اگر آپ اس قدر قبیلہ خاتے ہیں تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے عائشہ کو طلاق دے دیجئے یہ بات سن تھی کہ فاروق آزم رضی اللہ عنہ اشتبال کھڑے ہوئے اور سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آئشہ کو بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے خاموشی کے ساتھ آسمان کی طرف جی عائشہ کو میرے گھر میں بیوی بنا کر بھیجنے والے اللہ پولیس تو فرمایا پھر ان کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ بھی ہم انہیں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ فرما دیں گے اس پر ہمارا عمل ہوگا تو فرماتی ہیں کہ میں تو اپنے والد کے گھر آ گئی اور ایک کونے میں جا کر میں روتی رہی اور میں اللہ کے حسوم فریاد کرتی رہی کہ اشکو بسی و حجنی الہ العالمین آج میرا حال بھی یوسف علیہ السلام کے والد کا تھا فرماتی ہیں فرد غم میں اور فرد احساس میں میں حضرت یاقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی تو میں نے کہا آج میرا حال ابو یوسف جیسا ہے فرماتی ہیں کہ آپ کا گھر تشریف لائے تو میری امی نے مجھے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اپنی صفائی میں اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہنا کہا کہ نہیں میں اپنا درد دلی علیم وزا کی سدور کو سنا چکی ہوں کوئی میرے حق میں فیصلہ گے ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پر وہ حسین کب کبھی آئی جو عموماً کے وقت آیا کرتی تھی اور انہوں نے مبارک سر کے اوپر ڈالا میں نے کہا اللہ رب العزت صرف میرے حق میں دل میں بات ڈال دیں گے کہ عائشہ ایسی ضرورت نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں اللہ کا قرآن اترے گا اور ایک قانون اللہ رب العزت نے نافذ فرما دیا کہ الخبیسا الخبی نا الخبی میرے جانب ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاق مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں وط پی باس پیبین وطی بون باغ اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے بنائے گئے یہ فطری قانون ہم نے بنا دیا ہے جس نے عائشہ کے کردار کو دیکھنا ہے وہ محمد حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا کر تو آج جو اس اعلان کے بعد اگر سیدہ عائشہ کے کردار پر انگشت بردائی کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کا من کرے کیونکہ جس نے عائشہ کے جس نے خدیجہ کے جس نے ام حبیبہ کے جس نے سیدہ حفشہ کے کردار کا مطالعہ کرنا ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار پڑھے خانواجۂ رسول میں کوئی مشکوک کردار نہیں داخل ہو سکتا یہ فیصلہ ازبی ہے یہ بھی سید فاروق اعظم کی تعین میں چھ آئے قرآن کریم کی میں اب تک سنا چکا ہوں یہ چھ مرحلے ایسے ہیں کہ فاروق اعظم کی تعین و حمایت میں اللہ رب نے قرآن اٹھا بڑے دلیل القدر شخصیت کے حامل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی دور خلافت میں کیسر و کے ترق مسلمانوں سے زیر نگی آئے اسی کے قریب مجوسیوں سے گورنر حضرت رضی اللہ بڑا بڑی لباس استعمال کر رہے ہیں اور گھر پر پہرادار بٹھایا ہوا ہے تو حضرت محمد مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ان کو پورے طور پر لاؤ گیا مدینہ میں حاضر کروں جب لائے گئے تو پوچھا کہ ابن غالم سنا ہے آپ نے پہرے دار بٹھایا ہے گھر پر عرق عجیب اور یہود کی طرف سے کچھ دھنکی آبید باتیں سننے کو ملتی تھی تو میں نے ایک پہرادار کھڑا کر میں اجی تم نے اللہ سے زیادہ بھروسہ کیا پھر پوچھا باریک لباس پہنتے ہو سنائے کہا جی ہاں وہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو میں نے باریک لباس اس لیے اپنے ذاتی فنڈ سے بنایا ہے تو میں وہ ہے کہ تم نے مالے بیسما میں کوئی خیالت نہیں کی ہوگی تم نے ذاتی فنڈ استعمال کیا ہوگا لیکن تمہیں یاد نہیں گی کہ تمہارے والد بکریوں کے لیبر چڑھایا کرتے تھے اس لیے ان کا نام غالب پڑ گیا تھا اور تم یہ بھول گئے کہ یہ جتنی سہولت و شوقت ہمیں ملی ہے یہ تو اسلام کی بدولت تھی لہذا آؤ دوسرے کمرے میں لینے کا لباس پڑا ہوا تھا فرمایا اس کو کیجئے اور باہر بکریوں کا, آپ کا انتظار کر انسانوں کی طرف بھیجا جائے گا یہ ان کا عالم ہے تو بڑا جلیل القر کردار ہے یہ ہجری ہچڑی ذلحد کی ستائیس تاریخ کو یہود و نسارا اور منافقین کی سازشوں سے نہیں کیا جا سکتا کی امامت کے دوران ایک مجمون کردار ابو لولو فیروز مجوسی کے ذریعے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور زہر میں بجا و خنجر اس میں خلیفہ رسول ثانی سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے میں اتارا اور خود بھی جب اسے راہ نہ ملی فرار کی تو اپنے سینے میں خود وہی خنجر اتار کر اس نے تاریخ میں یہ بات رقم کروا دی کہ فاروق اعظم کے دشمن اور فاروق اعظم کے منکر جو ہوں گے وہ ساری عمر اسی طرح اپنے سینہ سینا کبیاں کرتے رہیں گے اور رضی اللہ تین دن علالت کے بعد اور اللہ اللہ روزۂ میں انہیں سپر کیا اور اسی خاص کیا گیا کہیں پہ سات یہاں کا حمید تھا رسول اللہ صلی اللہ کسی نے حضرت امام العابدین الحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ شیخین کا اور حضرت علی کا جو مقام ہے اس میں اعلیٰ مقام حضرت علی کا ہے یا شیخین کریمین کا ہے تو آپ نے فرمایا سرمایہ کسی اور کے بارے میں پوچھ لو شیخین کا مقام دیکھنا ہو تو رد رسول کا دروازہ کھول کے دیکھ لو کہ کتنا خرک رسول اللہ کا ہے تو میں انہی باتوں پر استفاع کرتا ہوں بس ہو چکا ہے روانہ लाहिल अल आलम